محترم سامعین السلام علیکم آج میں آپ سے موٹیویشن کے مضمون پر بات کرنا چاہتا ہوں آپ موٹیویشن کیسے حاصل کریں اور کیسے ہمیشہ موٹیویٹیڈ رہیں ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو اس کے سارے خواب پورے ہوں اس کی سارے خواہشیں پوری ہوں اس کے سارے مقصد پورے ہوں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صرف کچھ انسانوں کی خواہشات اور مقاصد پورے ہوتے ہیں باقی سب تو صرف سوچتے اور چاہتے ہی رہ جاتے ہیں آخر کیوں کیونکہ وہ لوگ اپنے اس کام کی خواہش تو کرتے ہیں لیکن مقصد نہیں بناتے اور خواہش اور مقصد میں فرق ہے انگریزی میں کہاوت ہے اے گول از اے ڈریم وتھ اے ڈیڈ یعنی ایسا خواب جس کے پورا کرنے کے لیے انسان ایک وقت مقرر کرتا ہے تو وہ مقصد ہے ورنہ صرف خواہش یہی وجہ ہے کہ انسان اپنے مقصد میں تو کامیاب ہو جاتا ہے خواہشوں میں نہیں کیونکہ جب انسان کسی کام کو اپنا مقصد بناتا ہے تو اس کے لیے کوشش کرتا ہے وقت مقرر کرتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جن چیزوں کے سیکھنے کی ضرورت ہے وہ سیکھتا ہے اس کے بالمقابل خواہش میں انسان خواہش میں انسان صرف سوچنے اور چاہنے کی حد تک محدود رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ خواہش لمحوں میں گھنٹوں میں بلکہ صرف سوچتے سوچتے ہی پوری ہو جائے جو کہ صرف فلمی دنیا میں ہی ہو سکتا ہے یا پھر خوابوں میں حقیقت میں تو ہر چھوٹا کام بھی مکمل مسلسل وقت کوشش جدوجہد جہد چاہتا ہے لیکن یہ پتہ کیسے چلے کہ یہ کام انسان کی خواہش ہے یا مقصد ہے کیونکہ ہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ یہ میرا مقصد ہے آپ جس سے پوچھیں گے وہ یہی کہے گا کہ دل تو بہت چاہتا ہے احساس بھی ہے کبھی کبھی دکھ بھی ہوتا ہے مگر سستی ہو جاتی ہے کر نہیں پاتا ہمت نہیں ہوتی آخر کیوں کیونکہ صرف کسی کام کا چاہنا اور خواہش کرنا اس کام کے مکمل ہونے کے لیے کافی نہیں بلکہ ان سب کے ساتھ ایک اور چیز بھی ضروری ہے وہ ہے موٹیویشن موٹیویشن کام کرنے کی وجہ کام کرنے کے جذبے اور توانائی کو کہتے وہ تحریکی جذبہ وہ ترغیبی جذبہ جو دل و دماغ کو جسم و جان کو کام کرنے پر لگا دے یاد رکھیں جس طرح جسم کو کھانے پینے کی ضرورت ہے اسی طرح اس کے دل و دماغ کو بھی خوراک کی ضرورت ہے وہ خوراک ہے یہی جذبہ جو جسم کی تمام صلاحیتوں کو استعمال کروا سکے پھر اس میں بھی دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ جذبہ پیدا کیا جائے دوسرا یہ کہ اس جذبے کو مستقل برقرار رکھا جائے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کامیاب آدمی سے ملتے ہیں ان کی باتیں سنتے ہیں یا ان کے واقعات سنتے ہیں تو اس وقت ہمیں جذبہ ملتا ہے ہم موٹیویٹیڈ ہو جاتے ہیں کچھ دن تک ہم اسی جذبے کے تحت کام کرتے ہیں لیکن پھر وہی کیفیت پھر وہی سستی چاہ جاتی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صرف وقتی جذبہ کافی نہیں بلکہ مستقل جذبہ چاہیے تب جا کر انسان اپنے اس مقصد میں صحیح معنوں میں کامیاب ہوتا ہے اب یہ موٹیویشن یہ جذبہ کیسے حاصل کیا جائے اور کس طرح اس کو مستقل برقرار رکھا جائے اس کے لیے کچھ باتیں ہیں اگر آدمی اس پر عمل کر لے اور مستقل اس پر عمل کرتا رہے تو وہ نہ صرف یہ کہ جذبہ پیدا کیا جا سکتا ہے بلکہ اس کو برقرار رکھا جا سکتا ہے نمبر ایک اپنی مندل کے فائدے اور سکھ سوچے اور اسے حاصل نہ کر سکنے کے نقصان سوچے جب آدمی اپنی مقصد کے فائدے سوچے گا کہ مجھے یہ فائدہ ملے گا وہ فائدہ ملے گا تو اس سے بھی انسان کا دل بڑھے گا کام کرنے کا جذبہ بڑھے گا نمبر دو جس کام کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے کام اس کام کے کامیاب لوگوں کے پاس بیٹھیے ان سے باتیں کرنے کی کوشش کریں ان سے جذبہ لیں اس طرح بھی جذبہ ملتا ہے نمبر تین جو آپ کا مقصد ہے کوشش کریں کہ اپنے ماحول بھی اس کے مطابق رکھنے کی اور دوست و صحبت بھی ایسی رکھیں کیونکہ ماحول کا بھی اپنا ایک اثر ہے یاد رکھیں جب تک آپ اپنے دوستوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت تک آپ کا ذہن بن رہا ہے آپ کا جذبہ بن رہا ہے کام کرنے کا یا کام نہ کرنے کا مایوسی کا یا پھر امید کا اس لیے ایسے دوست جو آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے یا وہ خود کچھ کرنا نہیں چاہتے یا جن کی صحبت میں بیٹھ کر آپ کچھ کرنے کا جذبہ لینے کے بجائے کام نہ کرنے کا جذبہ لیتے ہیں اور مایوسی محسوس کرتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں سے ایسے دوستوں سے نرمی سے اور آہستہ آہستہ دور ہو جائیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پرانے تعلقات ہیں اس کو چھوڑنا مشکل ہے تو پھر یہ کریں کہ جب بھی اس سے ملاقات کریں تو کوشش کریں زیادہ وقت آپ خود بات کریں اور وہ بھی ایسی باتیں جو جذبہ دلانے والی ہیں تاکہ وہ آپ سے زیادہ سے زیادہ کام کرنے کا جذبہ لے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ آپ سے کچھ کام کرنے کا جذبہ لیتا مگر بجائے اس کے آپ الٹا اس سے کام نہ لینے کا جذبہ لے کراتے اور اپنے ایسے دوستوں کی نفاست بنائیے لسٹ بنائیے جن سے ملنے سے جن کی صحبت سے آپ کو جذبہ ملتا ہے امید ملتی ہے یاد رکھیں اپٹیمسٹ ٹیمسٹ آدمی امید آدمی با اعتماد آدمی سے بات کرنے سے آپ کے لیے ہمیشہ امیدوں کے دروازے کھلیں گے اور آپ کچھ جذبہ لے کر آئیں گے جب پیسیمسٹ آدمی مایوس آدمی کام نہ کرنے کا جذبہ رکھنے والے آدمی سے بات کرنے سے آپ ہمیشہ بجائے کچھ لینے کے کچھ دے کر ہی آئیں گے کیا بھلا اپنا ہی جذبہ اور اگر کچھ لیا بھی تو سوائے مایوسی نا پریشانی کے اور کچھ نہیں ملے گا یاد رکھیں آپ کے دماغ کے اندر جو چیز جائے گی وہی اس سے باہر بھی آئے گی اگر آپ مایوسی ناکامی پریشانی اس طرح فرسٹریشن نا کی باتیں سنیں گے تو آپ کا دماغ اور خود آپ بھی پیسیمسٹ ہو جائیں گے اور کام کرنے کا جذبہ اپنے اندر نہیں پائیں گے اور اس کے بالمقابل اگر آپ امید کامیابی جذبے خوشی کی باتیں سنیں گے تو آپ اپٹ با اعتماد آدمی بن جائیں گے پیسیمسٹ آدمی ہمیشہ کام نہ کرنے کی وجوہات ڈھونڈ کر اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو کرنا چاہتا ہوں لیکن اتنے سارے مسائل کے ہوتے ہوئے میں یہ کیسے کر سکتا ہوں اسی طرح اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے اس کے بالمقابل اپٹیمسٹ ان سارے مسائل کو لے کر مرحلہ وار ان سب مسائل کو حل کرنے کے طریقے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے ونسٹن چرچل کا مقولہ ہے کہ اپ سی از دا ڈیفیکلٹی ان ایوری اپرچونیٹی ویئر از این اپ سی از دا ان ایوری ڈیفیکلٹی یعنی مایوس آدمی کو کامیابی کے ہر موقع میں بھی مشکل نظر آتی ہے اور باعتماد آدمی کو ہر مشکل میں بھی کامیابی نظر آتی ہے اور آج کل کے دور میں انسان کو سب سے زیادہ پیسی مسٹ سب سے زیادہ مایوس کون بنا رہا ہے سوچ کر جواب دیں آپ کا ذہن بھی اس طرف نہیں جائے گا جو آپ کو سب سے زیادہ پیسی مسٹ اور مایوس بنا رہا ہے جی ہاں میڈیا یہ میڈیا ایف ایم ریڈیو ٹی وی اخبار فلمیں ٹاک شوز وغیرہ سب سے بڑا ذریعہ ہے لوگوں کو مایوس بنانے کا ایک سروے کے مطابق عام آدمی ہر روز تقریبا سات گھنٹے میڈیا کو سنتا ہے اب آپ اندازہ لگائیں جو انسان سات گھنٹے ہر روز مایوسی کی نا امیدی کی باتیں سنے گا اس کا جذبہ کیا بنے گا بقول ایک نیوز رپورٹر کے جس دن ہماری نیوز روم میں کوئی ماتم کی خبر نہیں ہوتی اس دن ہمارے روم میں ماتم کی کیفیت ہوتی ہے اس لیے جتنا ہو سکے میڈیا کا استعمال اپنی روزمرہ زندگی میں کم سے کم کریں نمبر تین ہو گئے نمبر چار ہو سکتا ہے ہر آدمی کے لیے اس فیلڈ کے کامیاب لوگوں سے ملنا اتنا آسان نہ ہو اس لیے اس کا متبادل یہ ہے کہ انسان اچھی کتابیں پڑھ کر اپنا ماحول بنائے موٹیویشنل اینڈ انسپریشنل کتابیں بھی جذبہ بڑھانے کا سبب بن سکتی ہیں بہت ساری کتابیں موٹیویشن پر اویلیبل ہیں موجود ہیں دستیاب ہیں جن میں سے ایک یہ ہے ہنڈریڈ ویز ٹو موٹیویٹ یور سیلف بائی اسٹیو چینڈلر اسی طرح ڈیل کارنیگی اسی طرح اسٹیفن آر کووے یا ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھیں جس سے آپ کو جذبہ ملے نمبر پانچ انٹرنیٹ پر موٹیویشن کے موضوع پر آڈیو تقریریں آڈیو کتابیں اردو انگریزی دونوں میں دستیاب ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر کے سنتے رہا کریں اس سے بھی جذبہ بنے گا اور جب مسلسل سنتے رہیں گے تو جذبہ بھی مسلسل رہے گا نمبر چھ اسی پر بس نہیں جو باتیں جس کی باتیں یا کتابیں کتابوں کے مضمون موضوع آپ کو اچھے لگتے ہیں جس سے آپ جذبہ لیتے ہیں وہ خود ریکارڈ کریں اپنی گاڑی میں اپنے موبائل میں ایم پی تھری پلیئر میں لوڈ کریں اور سنتے رہا کریں مسلسل اپنے آپ کو جذبہ مل دیتا رہے نمبر سات اپنی ہر چھوٹی کامیابی پر بھی خوش ہوں اس کو انجوائے کریں اور خود اپنی آپ کی ہمت بڑھائیں یاد رکھیں آپ کا مقصد تو سالوں کا ہے سالوں میں پورا ہوگا اس لیے اگر آپ چھوٹے چھوٹے کام کے پورے ہونے پر خوش نہیں ہوں گے تو جلد ہی مایوس ہو جائیں گے اس لیے اپنے مقصد کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں اور ہر حصے کے پورے ہونے پر اس کو انجوائے کریں اس سے آپ کی کریٹیویٹی تخلیقی صلاحیتیں مسلسل کام کرتی رہیں گی اور آپ کا جذبہ بڑھتا رہے گا نمبر آٹھ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے نفس کو لالچ دے کر بہلا کر کام پر لگائیں جیسے جب دل کام کرنے کو نہیں چاہ رہا تو اس کو بہلائیں کہ آدھا گھنٹہ کام کر لو پھر تمہیں چائے پلاؤں گا یا پھر تمہیں بوتل پلاؤں گا یا پھر تمہیں باہر لے کر چلوں گا سیر کرنے کے لیے وغیرہ اس طرح نفس کو بہلا کر کام لیا جائے اس سے بھی اس کام کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے آستہ آستہ محترم سامعین ایک بات ضرور یاد رکھیں کامیابیاں ہمیشہ دیر سے ملتی ہیں جلدی سے نہیں اور کامیابیاں ہمیشہ استقامت اور صبر سے ملتی ہیں بے صبری سے نہیں اس لیے آپ مستقل جذبے سے مسلسل محنت کرتے رہیں انشاءاللہ شاء آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے محترم سامعین مجھے امید ہے کہ موٹیویشن پر میری یہ آڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا میری ای میل ہے جے اے بی اے ایل او